یَا أَيُّهَا آمنو آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو بیکار نہ بناو منافقین اور ان کے عمال و انجام کا بیان ہو جانے کے بعد ابھی ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں اور منافقین کی طرح نفاق اور پوشیدہ ارتداد کے ذریعے اپنے ظاہری نیکامال کو ضائع نہ کریں ولا تبتلو اعمال میں ہر اس کام سے روکا گیا ہے جو نیکامال کو ضائع کر دے جیسے احسان جتانا فخر و ریاکاری کے لیے کام کرنا یا کسی عمل کی ابتدا کر کے اسے چھوڑ دینا یا ابتدا کرنے کے بعد کوئی ایسا کام کرنا جو اسے باطل کر دے جیسے نماز روزہ یا حج وغیرہ کی ابتدا کرنے کے بعد چھوڑ دینا یا کوئی ایسا کام کرنا جو ان عمال کو ضائع کر دے آئے 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں لوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں اور کفر سے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا بلکہ انہیں دائمی عذاب میں مبتلا کرے گا